نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آیا اور اس نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلا وجہ مجھے تھپڑ مارا ہے آپ مجھے بدلہ دلائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کہ میں نے بلا وجہ تھپڑ نہیں مارا اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے تو اس یہودی نے کہا نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے توہین کی ہے آپ نے کہا کہ اس یہودی نے مجھ سے مذاق میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مال مانگتا ہے کہ ہماری راہ میں خرج کرو تو ہم مالدار ہوئے اور نوود و بل ضالق اللہ تعالی فقیر ہوا تو جب میں نے یہ سنا تو مجھے اللہ کی محبت میں جلال آ گیا اور میں نے اسے تھپڑ رسید کر دی تو وہ یہودی وزد تھا کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی اللہ تعالی نے آیت کو نازل فرمائی صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ظاہر ہوئی لقد سمی اللہ بے شک اللہ نے سنا قول اللہ قولو ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے کہا ان اللہ فقیروں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اللہ نے یہ کلام سنا ہے اور صدی کے اکبر سچے ہیں یہودی تو اللہ کو مانتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی بےدبی کیوں کی تو مفسرین نے بڑی پیاری بادشاہ فرمائی کہ یہودیوں کے دل میں حضور کی محبت نہ تھی اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی وہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بھی بےعدبی کر ہی دے گا کہ محبت رسول یہ محبت الہی کے لیے زینہ ہے سنک ما بھو ماں قالو ان ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا وہ قتل امبیا ابی حق اور انہوں نے جو نا حق انبیاء کو شہید کیا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں وہ نقولو اور ہم کہیں گے ان سے وہ قو اذاب الحریق جلانے والا عذاب چکھو غالی کا بیماں قدمت یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا جو گناہ کی ہے اس کی سزا ہے وہیب اور بے شک اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اللہ کالب وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہدہ الئینا بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے اللہ نسول بقربان ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ رکھیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کریں تاکلوہ کل نار جسے آگ کھا جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کہتے کہ تو میں ہم سے یہ عید لیا گیا ہے کہ جس رسول پر جس نبی پر تم ایمان لاؤ تو اس سے پہلے ان سے یہ مطالبہ کرو کہ وہ قربانی پیش کریں اور پھر آسمان سے ایک آگ آئے وہ قربانی اٹھا کے لے جائے تو وہ سچے رسول ہوں گے ورنہ یہ رسول سچے نہیں ہوں گے تو یہ جھوٹ مانتے تھے ایسی کوئی بات نہ تھی قرآن نے اشاد فرمایا کل اے محبو آپ فرمائیے قد جا کم رسول مل بین جس نشانی کا تم ذکر کر رہے ہو وہ نشانیاں لے کر مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس آئے انہوں نے یہ آگ بھی دکھائی اور آگ ان کے قربانی کو لے بھی گئی وہ بل لدی کل اور جو تم نے کہا وہ ساری نشانیاں وہ لے کر آئے فلی ب قتل تم او تم سعودی اگر تم سچے ہو کہ ایسے نبی پر ہم ایمان لائیں گے ہمیں اس کی تعلیم تھی یہ بتاؤ پھر ان نبیوں کو تم نے شہید کیوں کیا اگر تم سچے ہو فن کا زبو کا پس اگر اے محبوب وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ رنج نہ کریں فقد کس دیبا رسول بن قبلی کا انہوں نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا کئی رسول آپ سے پہلے جھٹلائے گئے جا او روشن نشانیاں لے کر وہ آئے وہ صحیفے لے کر آئے ول کتاب المیر روشن کتابیں لے کر آئے پھر بھی ان کی امتوں نے انہیں جھٹلا دیا اور امتیں تباہ و برباد ہو گئیں کافروں کی یادت رہی ساڑھے نو سو سال تک حضرت نوح علیہ سلاط وسلام تبلیغ فرماتے رہے بہتر یاسی افراد ایمان لائے کل نفسن ضا الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے وہ انماں تو وفاؤ نہ قیامت کے دن تمہارا سلا پورا پورا دیا جائے گا نیکی کا سلا جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے کامیاب کون ہے ہر ایک کہتا ہے دعا کریں کامیابی مل جائے ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے وکیل بن جائے یا وہ آئی ٹی شعبے میں کامیاب ہو جائے یا کہیں نوکری لگ جائے کسی انٹرویو پاس ہو جائے کوئی بزنس کیا ہے وہ بزنس میں ہمیں فائدہ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے کامیابی کا معیار کیا ہے فمن زوح مزیح عن النار جو جہنم سے بچ گیا وہ ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کیا گیا فقد فاز بس صرف وہی کامیاب ہے اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور دنیا کی کامیابی اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے عمل حیات دنیا اللہ متا الغرور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے تو بلا ون فی ام دنیا میں تو اونچ نی چلتی رہتی ہے ضرور بضر تمہارے مال اور تمہاری جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی یہ ہوگا کبھی مال کا نقصان کبھی جان کا نقصان کبھی بیمار ہو گئے تو یہ تو دنیا کا معاملہ چلتا رہے گا مین اللہ کتاب قبل کثیر اور اہل کتاب یہودی عیسائی اور مشرقین سے تم تانے بھی سنتے رہو گے یہ اذیت ناک باتیں بھی کرتے رہیں گے یہ بھی سننے کو ملے گا یہ دنیا ہے تم مایوس نہ ہو صرف دو چیزیں ہیں دو چیزوں کو اختیار کر لو دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے گی وہ ان تصویروں اور اگر تم صبر کرو وہ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے لیکن صبر کرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا یہ عام لوگوں کی طاقت نہیں ہے تو بڑے ہمت والے کام ہیں فہ انہ ذلك کا من عظمل امور بشت یہ بڑی ہمت کے کام ہے و اذ اوات کرو آخرل اللله میث الذي اوط کتاب اللہ تعالی نے اہنلے کتاب سے پکا وعدہ لیا لہ تو بی یہ نن نہ تم نہ ہو کی باتیں لوگوں کو بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں فن نہ بازوو بس انہوں نے اس وعدے کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیا یعنی اس پر عمل نہ کیا وشی سمانند کلیلا اور تھوڑی قیمت دنیا کی ذلیل دولت اس کے بدلے حاصل کر لی سبھی سما یشکر جو دنیا کی ذلیل دولت انہوں نے حاصل کی ہے وہ بہت ہی بری دولت ہے کہ جو رشوت میں ملی ہے جو یہودی سرداروں نے دی ہے کہ تو کا یہ حکم چھپاؤ لوگوں کو مسئلہ نہ بتاؤ اور تم نے رشوتیں لے کر تو کے حکام چھپائے ہیں یہ دولت بڑی تباہ کرنے والی ہے لا لاتا يفرحون بما اتو <تصفيق> وہ لوگ کہ جو اپنے کرتوتوں پر خوشیاں مناتے ہیں یعنی گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں اور یوشبو اور پسند کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کیا اس پر تعریف کی جائے یعنی جھوٹی تعریف چاہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں فلاط مفاب تو اے لوگوں تم ان نادانوں کو اللہ کے عذاب سے دور مت سمجھنا کہ اللہ کے عذاب کے بہت قریب ہیں کہ جو جھوٹی تعریف کو پسند کرتے ہیں اور گنا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولی اللہ کی ملک سماوات اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وَاللَّهُ عَلَى كل شعین قدیر اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے